أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفته ونفته ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأوحل لكم بعد الذي خرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتق الله آراتي وہ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی لیما بینا یہدیہ جو مجھ سے پہلے نادل شدہ ہے یعنی تورات آئتہ نمبر پچاس وہ اور تصدیق کرنے والا ہوں لیما بینہ یہدیہ مینت جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے تو رات سے ہے مجھ سے پہلے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں وہ تم پر حلال کروں بچے کم بھی آیا تن ربی کم اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں آیا تم عظیم نشانی اللہ اللہ پس اللہ سے درو اور میری اطاعت کرو عیسا علیہ السلات وسلام کی چند ایک خصوصیات اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ذکر کی کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے قد تو کم آیت آیا تم میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آیا ہوں انی اخلقینی کا حی تیر کے گارے والی مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں انفی ہی فون و فعر بدن تو اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرخہ بن جاتا ہے وہ عبر الاق محاول ابراصع اور میں مادر ذات نابینا اور گوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتا ہوں صحت یاب کر دیتا ہوں وہ عقی اور بردوں کو میں زندہ کرتا ہوں بدن اللہ اللہ کے حکم سے وہ انبی حکمات وما تخیر و نفی اور جو تم کھاتے ہو اور جو چیزیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو وہ مصیقن اور مجھ سے پہلے جو تورات میں سے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں تو اس سارے اسرات کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہو گئے اور باقی وہی تورات کا حکم تھا سور بقرہ میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سلحانہ تعالیٰ نے یہود يحود پر یہودیوں کی نافرمانی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں حرام کر دی ظلم دینا ہا دو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہ یہ چیزیں ان پر حرام کی تو سورب بقرہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی جو کچھ تم پر حرام کیا گیا تھا ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پر حرام کر دوں یعنی پیسا علیہ سلاۃ السلام نے یہود کی سرکشی کی وجہ سے یہود کی بغاوت کی وجہ سے بطور سزا جو چیزیں حرام کی گئی تھی بنی اسرائیل پر پیسا علیہ سلاۃسلام کی شریعت میں ان چیزوں کو حل کر دیا گیا تو اس وجہ سے اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ و سلام کوئی الگ مستقل شریعت لے کر ملوث نہیں ہوئے بلکہ موسیٰ علیہ سلاط و سلام کی شریعت شریعت موسری کی تارید اور تصدیق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ان کو نبوت عطا کی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 وہ سختی کی وجہ سے ان پر وہ حرام تھا اور حلال جانوروں کی چربی وہ بھی ان پر حرام تھی علامہ حمل دورہ ابن اور وقت علی اس کے علاوہ باقی چربیاں حرام تھیں آمتوں والی پیٹھ والی ہڈی والی جو چربی ہے یہ حلال باقی چربی ان پر حرام تھی تو یہ چیزیں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 وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھی یہود نے ایسے ہی خام خی حرام کر رکھی تھی ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی تھی بطور سلا. ان کو موسا علیہ السلط کی شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے عیسی علیہ السلام نے ان حرام کو ان کے لیے حلال قرار دیا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو یہودیوں کے علماء نے اپنے طور پر حرام بنا دیا تھا ان کی عیسا علیہ سرات نے وضاحت کی کہ یہ حرام نہیں ہیں بلکہ حلال ہیں تو درست بات یہی ہے کہ عیسا علیہ سرات والسلام نے حرمت کچھ چیزوں کی وہ منسوخ کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چیزیں یہود پر بطور شزا حرام ہوئیں عیسا کی شریکت میں وہ حلال ہوئیں علیہ سرا تو سرا بچے تو بھی آیا تم اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم نشانی لے کے آیا ہوں فتق اللہ و عطی سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یہ تمام کا انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجموعین کی دعوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دھرنے کا حکم دیتے اور اپنی اطاعت کا کہتے اور انبیاء کی اطاعت حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی اطاعت ہے فَلَمَّا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّوكُمْ فَعْبُدُوهُ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے فَعْبُدُوهُ لہذا اسی کی ببادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے عیسیٰ عیسا الحسلات نے جذاب پیش کیے اور وہ جذبات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسل دین کی تاکید کی کہ میرا اور تمہارا رب وہ اللہ تعالی ہے توحید اس کو ساتھ بیان کر دیا اللہ کے سوا کوئی بھی محبود براہ نہیں ہے ان اللہ حرم بھی اور میرا تمہارا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے ہوا جب رب وہ ہے پالنے والا وہ ہے داتا اللہ ہے تو پھر فاگو عبادت بھی اسی کی کرو لیکن افسوس کے نصرانیوں نے عیسا علیہ السلاطلام کو ہی اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا قرار دے کر ان کی عبادت شروع کر دی عیسا علیہ نے ان کو کیا دیا تھا میرا تمہارا رب اللہ تعالی ہی ہے فائدوں لہذا عبادت اللہ کی کرو اور عیسائیوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے نبی کی پوجا اور عبادت شروع کر دی نبی کو خدا اور الہ کہنا اور کبھی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور کبھی تین میں سے تیسرا قرار دینا شروع کر دیا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کی عبادت والا عیسا منگفا جب پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا قالا تو کہا من انسواری اللہ کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں قال الحواریون نہ نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمن نا ہم اللہ پر ایمان لے آئے وش بد بن اور اس بات کے آپ دوا ہو جائیں کہ ہم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 بنائے جا رہے ہیں سازشیں کی جا رہی ہیں اور انہیں اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا یقین ہو گیا کہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں میرا ٹائم تھوڑا ہی ہے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد پھر یہ دین کی اشاعت و ترویج اور تبلیغ کا کام کون کرے گا تو انہوں نے پھر پوچھا من انصاری عید اللہ اللہ کے اس راستے پر چلنے میں میرا مددگار کون ہوگا تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں حواری ساتھی مددگار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ ایمان لے آئے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ سلاط اسلام کی مدد کرتے رہے ان کو حواری کہا جاتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاد و اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں من اللہ میرا مددگار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 اللہ کا اپنے صحابہ سے مدد مانگی اللہ علیہ سے مدد مانگنا چاہیے الٹی ہی چار چلتے ہیں دیوان الٹی چار حالانکہ اس آیت سے عیسا علیہ سلامت و سلام کی بے بسی ثابت ہو رہی ہے یہ ہماری جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں اپنے نبی سے بڑھ کے تو نہیں اور آج کے بھی جتنے بھی نیک صالح، متقی پرہیزگار پہنچی ہوئی سرکاریں ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاڑ کے تو نہیں ہو سکتے نبی سے زیادہ اللہ تعالی کا مقرر کوئی بھی نہیں ہوتا اور پھر اس آیت میں عیسیٰ علیہ والسلام نے مدد مانگی ہے حواریوں سے تو ان حواریوں کے لیے بزرگ عیشان سلام تھے نا تو عشق بات سبت ہوتی ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں زیادہ وہ اپنے سے کم سے مدد مانگ اور پھر مانگی بھی کون سی ہے جو ان کے اختیار میں تھی دفاع کرنا اختیار میں ہے دین کی تبلیغ کرنا اختیار میں ہے اور قبر پرست جو مانگتے ہیں قبر والے تھے رزق اولاد یہ تو ان کے خیال میں یہ کہنا من انصاری بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے کہا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رنگ کا پیغام پہنچا سکوں قریش نے مجھے یہ پیغام پہنچانے سے روک رکھا ہے ہجرت سے پہلے قریش مکہ میں دادا دینے نہیں دیتے تھے آپ مکہ سے باہر چلے جائیں تاریخ واپس آئے آب یہ کہتے تھے بس گیا ہے نکل کے تو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا. متعب بن عدی سردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخل جوارک. سیاسی پرہ لے کر کیا میں مکہ میں آ جاؤں متعن من اس نے پناہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پناہ دینے کا یہی معنی ہوتا ہے یہی وجہ تھی غزبۂ بدر کے موقع پر جب صدر کہتی ہوئے مشرک صدر مارے گئے سردار ان کے رسول ہوتا تو فوت ہو چکا تھا بضبع بضبع سے اگر وہ زندہ ہوتا اور پھر وہ ان بدبار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا ستر قیدی جو تھے اس کے کہنے پر میں سارے چھوڑ رہا کیوں اس کا احسان تھا کہ جب مکہ والے مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے تو متعن کی سیاسی پناہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو اگر عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کا یہ کہنا من انصاری سے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا نکالتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق متعب بن علی سے پناہ لی تھی اسے مدد مانگی تھی پکا میں داخل ہونے کے لیے پھر کیا نتیجہ نکلے گا سے مانگنا جائز ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگی وہ اس کے اختیار میں تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہماریوں سے جو بات کہی وہ ان کے اختیار میں تھی اختیار سے باہر نہیں اور قبر پرست جو مانگتے ہیں وہ وہ مانگتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں اختیار سے باہر یہ فرق ہے مکہ میں آپ کے ساتھ یہی حالات رہے حقاقہ کے انسار نے آپ کو پناہ دی دل و جان سے آپ کی مدد کی مال سے بھی آپ کی مدد کی مختلف طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے جیسے جنگ خطک کے دوران غزبۂ آزاد جنگ خندق تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو بنو قریدہ کی خبر لے کے آئے کون ہے جو بنو قریدہ کی خبر لائے گا تینوں دفعہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر بھی. یہ صحیح مسلم کی روایت مہاجہن بھی انصار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے ساتھ تھے اور آپ کی ہر لحاظ سے مدد کیا کرتے تھے جو ان کے پاس اور اختیار میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام, السلام نے بھی دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنے حواریوں سے کہا من انساری اللہ تو انہوں نے کہا محمد انسار اللہ آمنا باللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں وشمی انہا مسلمون آپ سے درخواست ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں اللہ کے حضور گواہ ہی دینا کہ ہم خرمہ بردار ہیں ہم اطاف اللہ اور باک ماننے والے ہیں ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے رب ت نے کیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول پیروی کی, کی ہے نبی کی اتباع کی ہے کر دے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ اور انہوں نے, یعنی یہودیوں نے خفیہ چال چلی خفیہ تدبیر کی اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے یہاں <damage> پہ کا سایہ نہ تعالی نے نہ تو یہودیوں کی خفیہ تدبیر اور چال کا ذکر کیا نہ اس چال کا ذکر کیا جو اللہ نے یہودیوں کے ساتھ چلی یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے دوسری جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے یہودیوں کی چال تھی علیہ عیسۂلاسلام کو قتل کرنے کی اور اللہ سبحانہ بھا محبت نے کیا چال چلی کہ اللہ تعالی نے عی علیہ اصلاط و کو اٹھا لیا اور جو سب سے پہلے داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو عیسۂ السلام ری کا ہم شکل بنایا سیحا ایسنا مریم یہود کا کہنا کہ ہم نے عیسا بن مریم کو قتل کیا یہ ان کی چال تھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر اسی طرح ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ قتل نے عیسا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا نہ ہی انہیں سولی پہ لٹکایا ہے بلکہ ان کے لیے کسی اور کو علیہ سلاۃ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا یہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی چال تھی وہ علیہ کے اور ہم شکل کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسار سلاۃ وسلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے قتل کر دیا ہے سورہ نسا میں اس کی تفصیل وہ ساری آ جائے گی انشاءاللہ